یا منو تم بھی ہے مومنین اس میں مومنین بھی ہے مومنین اور یہود کی مشابت سے روکا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ وسلم المت میں بادشاہبات سیدھے سادے دیہات کے اور کوئی بات سمجھ نہ آتی تو حضرت کی قنت میں آج کرتے رائے کیا کرتے رائے تو رائے ہے امر کسی کا رعایت کر تو ہماری نامن ہماری اب یہود کو موقع مل گیا یہود کی زبان میں رائے کا من کیا ہوتا تھا بے وقوع تو انہوں نے بھی رائے نہ کہنا شروع کر دیا اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہودی رائے نہ کرتے لئیم زبان کو مروڑ کے رائی نہ کیا کو تو رائی کا من چلو ہمارا تو یہود نے بری نیت سے یہ کلمہ کہنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے روک دیا کہ مومنو اب رائے نہ کہا کرو ان نہ کہا کرو کیا ان نہ کہا کرو تو اس سے معلوم ہوا کہ فی نفس ہی ایک کام ہو جائز کی نفس سے ہی ایک کام کیا ہو جائز ہو لیکن لوگ اس کو غلط استعمال کرنے لگے سمجھے تو پھر وہ بھی کیا ہو جاتا ہے ناجائز ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے ناجائز ایک گیارہویں کی رات ہو نا گیارہ کی رات تو گیاری کی رات اللہ کی رضا کے لیے اگر دودھ تقسیم کر دو اللہ کی نگا کسی غریب کو پلا دو تھی ناپسی جائز ہے نا؟ لیکن تم اگر دو تقسیم کرو گے نا گیارہ کی رات تو بڑے بھی کیا سمجھیں گے کہ محبوب محبوبانی کی گیارہ دیر آئے زیادہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے روزہر کے اوپر کہو تو کیا ہے جائز ہے اور ادھر بیٹھ کے کوئی عاشق اس نیت سے کہے کہ حضور سن نہیں رہے بلکہ یہ میرا دروز حضور تک پہنچایا جا رہا ہے تو فی نفسی علماء کہتے ہیں جائز ہے لیکن تمہارے لیے جائز ہے یا نا جائز ہے بریلو صاحبان کیا دلیل پکڑیں گے کہ وہ موری منظور بھی پڑھ رہا تھا یا رسول اللہ تو ایسے قیاس کرتے جاؤ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ فی نفسی مباح ہیں لیکن کبھی غیر ہی ہو جاتی ہے کیا غور فرمائیے تو اس میں تنبیہ مومنین بھی ہے اور یہود کی مشابہ سے روکا گیا ہے کہ اب یہود نے رائے نہ کہنا شروع کر دیا ان کے ساتھ مشابت نہ کہ ایمان والو نہ کہو تم رائے نہ اور اس کے بجائے کیا کہو کہنا ہماری طرف نگاہ فرمائیے تمہاری طرف وس ما ہوا اور غور سے سنو اگر حضور کی بات غور سے سنو تو تمہیں رائے نہ انظر نہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے والرین عذاب انجام بے ادبی اچھا جی والفرین کا ہے جی انجام بے ادب جو ہے وہ کافر بن جاتا ہے یا نہیں ہاں بے ادب کافر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کیا ہے کافر ہے اور واسطے کافروں کے زاب دردناک ہے ما یو دین کا پرو حسد یہود یہود کے حسد کا بیان حسد یہود فرمایا کہ یہودی تمہارے دشمن ہیں تمہارے اوپر جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہی آ رہی ہے یہودی اس کو برداشت کرتے ہیں وہ کہ ہمارے ہاں نبوتی وہی سیدھا کیوں چلے گی نہیں چہتے کافر لوگ چاہے اہل کتاب میں سے ہوں ہے چاہے وہ کافر کس سے ہوں اہل کتاب سے ہوں چاہے مشرقین میں سے ہوں وہ نہیں چاہتے کہ یہ کہ اتاری جائے تمہارے اوپر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے یہاں خیر سے مراج کا ہے واہ یہ بھائی حالانکہ اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے اور اللہ تعالی صاحب ہے فضل پڑے کا میرے محترم ما ننسخ من نے اس کا ایک تو ہے کے ساتھ رب دوسرا اس کا ہے شان رضور ماکبل کے ساتھ رب اس کا یہ ہے کہ پہلے وہ رائنا کہتے تھے تو اللہ تعالی نے رائے کو منسوخ کر دیا نہیں کیا فرمایا تو ما نن سخت یہ ربط ماکبال کے ساتھ ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس حکم کو ہم منسوخ کر دیں اس سے بہتر حکم لاتے ہیں تو رائے نا سے ان ضرور بہتر ہے یا نہیں اور رائے نا کے اندر تو خرابی کر دے دے اور کے اندر وہ خرابی نہیں کر سکتے یہی فرمایا یہ تو ہے ماں نن من آیا تین اور نات بخیر مین اور دوسرا یہ ہے اضال شبو ہے یہ ماں نن سخ شبو لکھو وفا مشرقین اور یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر دیا کہ یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں ہے کیوں اس لیے کہ قرآن پاک میں ایک حکم آتا ہے چند دن کے بعد اس کیا کر دیا جاتا ہے تبدیل کر دیا جاتا ہے نفق ہے نا قرآن میں آگے بتائیں گے ہم ہاں. اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو حکم منسوخ نہ ہوتا تو جب ایک حکم نازل ہوتا ہے پھر اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے منسوخ کر دیا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب نہیں وہ دلیل دے دیتے تھے کہ معلوم ہوا کہ جو پہلا آرڈر دیا دیا تھا حکم غلط تھا کیا تھا غلط تھا اور دوسرا حکم کیا ہے صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ تو غلطی سے کیا ہے آپ کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میں آرڈر دے رہا ہوں چند دن کے بعد اس کو میں ختم کر دوں گا تو اس کا اب جواب سنیے غور کریں مجھے ایک آدمی کہتا ہے کہ فلاں بزرگ کراچی کے اندر آئے ہیں کوئی پنجاب کے بزرگ لائق وہ بولتا جھوٹ ہے کہا بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے میں مان لیتا ہوں میں بھی تمہیں کہہ دیتا ہوں کہ پنجاب کے فلاں بزرگ کراچی کے اندر آئے ہیں اس نے جھوٹ بولا اس کی نقل کر کے میں نے بھی جھوٹ بول دیا پھر گھنٹے دو کے بعد میں کہتا ہوں او میاں وہ بات تو غلط تھی کسی نے مجھ سے جھوٹ بولا اب تبدیل کر لو اس بات کو کہ وہ عالم نہیں آئے ٹھیک ہے نا تو میں نے غلط فہمی کی بنا پر ایک بات کہی تھی اور اس کو تبدیل کر دیا یا نسیانن بھول کے نسیانن کوئی بات کرو پھر آدمی کہتا ہے میں نے بھول کے بات کی تھی تو اس کو تبدیل کرو تو قرآن پا کے اندر جہالت کی وجہ سے اور نشان کی وجہ سے نفس نہیں ہوتا جہالت اور نشان کی وجہ سے نفس نہیں قرآن پا کے نفس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر آپ کے لیے तजवीज لکھتا ہے نسخہ تجویز کرتا ہے ٹھیک کہتا ہے یہ بھی ہے نسخہ آپ نے ایک ہفتہ استعمال کرنا ہے پھر میرے پاس آ جا. استعمال کیا پھر چلے گئے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر نے اس نسخے کو کاٹا دے دیا کاٹتا دیا با ایک دو اور لکھ دی تو آپ کہیں گے کہ باجی ڈاکٹر صاحب یا تو پہلا نسخہ غلط ہے یا دوسرا نسخہ غلط ہے پہلے تو وہ نسخہ دیا تھا اب کاٹا باٹا کر کے دوسرا نسخہ دے دیا ڈاکٹر پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں ڈاکٹر کہے گا آپ کی طبیعت کے موافق پہلے وہ دوائیاں تھیں اب علاج کے بعد اب طبیعت کے موافق ہیں یہ دوائیں ہیں تو قرآن پاک میں جو نسل ہے وہ اسی قبیلے سے آئے یا پہلے قبیلے سے ہے پہلے اسی قبیلے سے اب تو اعتراض نہیں کرو گے ابتدا اسلام کے اندر مسلمانوں میں کیونکہ روزے کی عادت نہیں تھی اسلام کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تیکیا کنتاب ہو اس کی جن میں طاقت ہے چاہے وہ روزہ رکھیں چاہے کیا فدیا دیں وہ عادت یوں نہیں تھی روزے کی اجازت تھی فدیا بھی دے سکتے ہو روزہ بھی دے دو سر چاہے گندم دے دو کوئی ہر نہیں روزہ نہ رکھو لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا ہے نہیں کیوں اس لیے کہ کام کا رسوخ ہو گیا پختی ہو گئی عادت بن گئی اب روزہ رکھنا پڑے گا تو یہ نس کس قبیلے سے ہے دوسرے قبیلے سے ہے یا پہلے قبیلے سے ہے یہ اکیلی لحاظ سے آپ سمجھ گئے نہیں سمجھے دیکھو جی تو یہ اظہار ہے شبح ہے جی ماں نمسخن آیا آیات یہ ماں کے بعد جو من ہے نا یہ من بیانیا ہے اور آیا کس کا بیان ہے ماں کا تو یہ آیت کا معنی کہاں کرو گے کہ ماں کے اندر آیات ہے نا مین بیا ہے اور یہ آیت بیان کس کا ہے ماں کا تو ہم معنی یوں کریں گے کہ جس آیات کو ہم منسوخ کر دیں اب سمجھ آ گیا جس آیات کو ہم کیا کر دیں منسوخ کر دیں اور نون سے یا اس آیات کو بالکل بلوا دیں آیت کو کیا کر دیں تو ایک ہے منسوخ کرنا دوسرا کیا ہے جی بلوا دینا منسوخ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو ہے کہ آیت رہ جائے اور اس کا حکم ختم ہو جائے آیت رہ جائے اور اس کا حکم اس کو کہتے ہیں رف الحکم جیسے ابھی میں نے آیت پڑھی تھی وہ اللہ یوتی گون اقدیت التم وسکین یہ آیت رہ گئی ہے نہیں لیکن اس کا حکم ہے جی اس کو کہتے ہیں میں فکت فقت حکم کو ختم کر دیا جائے دوسری سورت ہے اس کے برعکس صورت کیا ہے اس کے برکس ہے وہ یہ ہے یہ آیت تھی حکم ختم تھا اب وہ کیا ہوگا آیت ختم ہوگی اور حکم باقی رہے گا اشوشا تو یا فرجم ہوما یہ آیت قرآن میں ہے نہیں ہے پہلے تھی اب اس کی تلاوت کیا ہے ختم ہے لیکن حکم باقی ہے نہیں وہ شادی شدہ مرد و کا کیا جاتا ہے میں کیا جاتا ہے اشخب اشا تو فرجما یہ نف کے کتنی قسم ہو گئے دو پہلا حکم کیا تھا نف کا قسم رف الحکم فقط دوسرا کیا تھا رف و تلاوت فکت حکم باقی رہ جائے تیسرا نس کا قسم ہے کہ رف تلاوت والم تلاوتی ختم حکمی حکومت یہ ہے اور نون سے ہا یا ہم آیات کو بالکل بھولوا دیں اور جب آیات ہی بھول, بھول گئی تو حکومت ختم ہو جائے گا یا نہیں یہ حکومت ختم تلاوتی ختم چنانچہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سورت احزاب ہے نا احزاب یہ بہت بڑی صورت تھی اور اس کی آیتیں بھی بلوا دی گئی منسوخ بلوا دی گئے تو یہ کتنے کے سنڈاس کے ہم منسوخ کر دیں یا اس کو بالکل بھلا دیں تو لے آتے ہیں بہتر اس سے رائے نہ کی بجائے انظر نہ لے آئے بہتر ہے یا نہیں اچھا اسی طرح پہلے اجازت تھی کہ چاہے روزہ رکھو چاہے فدیہ دو اب حکم کیا ہے روزہ رکھو نا فدیہ نہ دو بہتر ہے اسے یا نہیں بہتر اور مسلحا یا اس کے مسائل ثواب کے اندر اس کے اندر ثواب کے اندر مسئلہ لائیں مثال کے طور کے پہلے حکم یہ تھا کہ ایک آدمی کتنے کا مقابلہ کرے کافروں کے ساتھ دس کا مقابلہ کرے اب کیا ہے یہ منسوخ کتنے کا مقابلہ کرے تو جتنا ایک آدمی دس کا مقابلہ کرتا تھا اس کو بھی برابر سواہ जो تھا اب یہ جو ایک دو کا مقابلہ کرتا ہے اس کو بھی کیا ہے برابر سوا ملتے کمل یہی ہے الم تلم دلیل اکلی برائے نس دلیل اکلی برائے نس لکڑی برائے نس بھائی نسخ جو ہے نا وہ بادشاہ کرتے ہیں آکام کوئی کو ہر کوئی کرتا ہے بھائی بادشاہ ایک آرڈر دیتا ہے تو وہ ختم کرتا ہے اپنے آرڈر کوئی یا حادث کر سکتا ہے تو اللہ تعالی بادشاہ ہیں قادر بھی ہیں عالم بھی ہیں مالک بھی ہیں کار مددگار بھی ہیں ان کو اختیار ہے کہ ایک آرڈر دیں اور ختم کریں دیکھو تلی لکلی برائے نس کیا نہیں جانا تک خاصل آسمانوں کی زمینوں کی تو بادشاہ ہوئے یا نہیں کاجر بھی ہیں عالم بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں اور نہیں واسطے تمہارے سوائے اللہ کے کوئی کافا نہ ہو مددگار ام تری دونہ مومنین اس کے اثر دو شاہ نظور ہیں ایک لحاظ سے تمبی مومنین ہے اور دوسرے لحاظ سے کیا ہے زجر یہود ہے تمبی مومنین اس صورت میں ہے کہ مومنین دل میں یہ خیال نہ لائیں کہ ایک حکم پہلے تھا کیوں تبدیل ہو گیا پھر خیال آتا ہے نا دل میں کہ ایک حکم پہلے تھا پھر کیوں تبدیل ہو گیا تو مومنین کو دل میں یہ خیال نہ لانا چاہیے یہ سوال نہ کرنے چاہیے کیوں کہ موس علیہ السلام سے بھی یہود بار بار سوال کرتے تو اچھا تھا غلط ہے اور دوسرے شان نظور کے لحاظ سے یہود کو بھی داجرا ہے وہ کیا ہے یہود کہا تھا کہ جس طرح موسا علیہ السلام پہ تورات یک بار کی نازل ہوئی آپ پہ بھی قرآن تو فرمایا اس قسم کے سوال نا کرو. اور کرو کیا ارادہ کرتے ہو تم یہ کہ سوال کرو اپنے رسول سے سوال کرو اس رسول سے جو تمہارے پاس بھیجا بھی گیا رسول حکم کا من کیا تمہارے پاس بھیجا بھی گیا چاہے مانو نہ مانو جیسے سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام پہلے تھے موس علیہ السلام سے سوال کر کر کے تنگ کر دیتے تھے کہ گائے کے بارے میں سوال نہیں آتے اور وہ شاخس کہ لیتا ہے کفر کو بدلے ایمان کے کیا مطلب اللہ کے نبی پہ سوال کرنا بھیجا سوال سے مقصود تحقیق نہ ہو سوال سے مقصود کسی کو زج کرنا ہو کیا پریشان کرنا ہو خاص کر اللہ کے رسول کو پریشان تو کفر نہیں تو یہ فرمایا ایس میں اس قسم کا سوال کرنا جس سے مقصود تحقیق نہ ہو مزاحمت مقابلہ ہو تو وہ کیا ہے ہے جو لیتا ہے کفر کو بدلے ایمان کے گمراہ ہو گیا سیدھی رات سے ودا کثیر میں نا کتاب عدابت یہود یعنی یہودوں کی چالیس چالاکوں سے آپ بچتے رہیں چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب یہ کہ لوٹا دیں تم کو بعد ایمان لانے تمہارے کے کافر تمہیں کافر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کافر بنانے کی کوشش کر رہے ایمان کی حفاظت کرو حدیث پاک میں آتا ہے ایک وقت آئے گا کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو کیا ہوگا آپ کے پاکستان کے اندر دعو کرتے ہیں اسلام کا لیکن قرآن پاک حدود پہ اعتراض کرتے ہیں یا نہیں وہ کہتے ہیں جی چور کے ہاتھ کاٹ دو تو سارے لولے لنگڑے ہو جائیں گے چور کا ہاتھ کاٹنا قرآن کہتا ہے ملا کہتا ہے اور وہ حبیص کا کہتے ہیں یہ جی ملا کہتے ہیں ملا کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ ملا کہتا ہے یا خدا کہتا ہے تو بلا کی بات مانے جو سارے لولہ لنگڑے ہو جائیں یہ اس نے بکواس کی ہے کفر ہے یا نہیں ہے کیا ہے, ہے یہ بکواس کر رہا ہے کہ ملہ کی بات ہوئی خدا کی بات پہ اعتراض کر رہا ہے آپ پاکستان کے اندر چھان بین کریں خدا رہا کافی لوگ آپ کو کافی نظر آئیں گے قرآن کے آکام پہ اسے اعتراض کرتے ہیں نبی کریم سر سنگ باتوں کے اوپر اتراضات وہی ہے کہ صبح کا آدمی مومن ہوگا شام کا بن جائے گا پہ تو یہ یہود و یہودہ کوشش کرتے ہیں کہ مومنین کے دل میں غلط خیالات ڈالیں اور یہ بن بن کافر آپ کے کراچی کے اندر ایک آدمی نے منکر حدیث کا کتا ذبے کیا کیا من کرین حدیث کے نزی کتا حلال ہے کتا ذبے کیا اور دعوت کی اپنے بھائیوں کو من کری حدیث کو کبایا کتے کے بڑے علیشان کڑا ہو گیا کہنے لگا ملنا بڑا ظالم ہے بولنا بڑا ملا نے پہ پہ پہ ظلم کیا. پہ ظلم کتے پہ بھی ظلم کیا کیا نے کتے بھی ملنا کہتا ہے کتا حرام ہے اب ہم نے ملا کی تردید کرنی ہے مخافت کرنی ہے بڑے اچھے اچھے بہترین کباب بنے ہوئے ہیں اب کتے کو کھاؤ تاکہ مُلا کی ہو جائے اب کتے کو کھاؤ کھائے تو نے تو گالیاں شروع کر دیا کے لاتا ہے نے اٹھا کے ماری آپس میں جان پڑ گئی یہ ملا کی مخالبت کر رہے خدا نے اس کا بیڑا گھر کر دیا علماء دین کی مخالبت کرنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے کی کر رہا ہے کہاں <laughs> پہ <laughs> چاہتے ہیں بہت سے کتاب یہ کہ لوٹا دیں تم کو بعد ایمان تمہارے کے کپار بنا دیں یہ حساد ہے ان کی طرف سے اس کے بعض واضح ہو گیا واسطے ان کے حق اب فرمایا پاپو اصف پاپو وہ اس قسم کے حرکات کریں گے لیکن تم نے حوصلے میں رہنا ہے کس میں رہنا ہے معاف کرو اور درگذر کرو افو کا معنی ہے کہ سزا نہ دینا آپ کا معنی کیا ہے سزا نہ دینا اور صف کا معنی ہے ملامت بھی نہ کرنا یہ فرق ہے یہ اف کا منع کیا ہے تر کو اکوبت مظرف گناہ گار کو سزا نہ دو یہ افو ہے اور صف کس کو کہتے ہیں کہ ملامت بھی نہ کرو یوں بھی نہ کہو ایسے بھی نہ کرو ملامت بھی ہے جہاں تک کہ لائے اللہ تعالی حکم یہ اس وقت لڑائی کا حکم نہیں آیا تھا کتال کا بعد میں حکم آ گیا بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں واقعی مسلح امور مسلحہ کا بیان امور مسلحہ اب نیک کام کرو جی ان کے پیچھے نہ پڑو اور قائم رکھو نماز کو دیتے رہو زکوۃ کو یہ امور عمور مسلح اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے بھلائی کو پاؤ گے اس کو نزدیک اللہ کے کیا دن صباب ملے گا یا نہیں بے شک اللہ ماتام خبھی وکالو خاتمہ بحث پر پانچ شکوں کا بیان بنی اسرائیل کی بحث کا خاتمہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کی بحث کا کیا ہو رہا ہے تو خاتمہ بحث کا کتنی سکوے ہیں جی پانچ شکوں کا بیان ہے خاتمہ بحث و کالو سکوا نمبر ایک اور کہتے ہیں ہر گدمی داخل ہوں گے بحث کے اندر مگر وہ لوگ جو یہودی ہیں یہ ہان ہو یہ جما کی. کی؟ ہے اور پچھڑے کی پوجا سے توبہ کی تھی اور یہود کو ہود بھی کہا جاتا ہے ہر گندا ہوں گے بیش کے اندر مگر وہ لوگ جو یہودی ہیں یہ نصارہ ہے پر میں دل کا مانیہ فرمائے یہ ان کے دل بہلاوے ہیں کیا جی اے شاید چلی کے خیالی ہی کلاؤ کوئی دلیلیں نہیں کُل ہا تو برہا نہ کبلا دلیل اپنے گھر ہو تم سچے بلا من اسلم قانون خداوندی بندی قانون خدا یہ ہے جس نے تابع کر دیا اپنی ذات کو اللہ کے لیے اور وہ مخلص ہے محسن کا منع دل میں اخلاص ہے ہوا ربی خوف اور حضن کا فرق پڑا یا نہیں؟ اچھا یہ ہے نجران ہے حضور کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تو مدینے کے یہودی بھی ساتھ آ گئے ان کی امداد کے لئے ہے لیکن آپس میں لڑ پڑے ایسے لڑے کہ یہودوں نے کہا نسارا کو تم کسی چیز پہ نہیں ہو نسارا نے کیا کہا یہودوں کو تم کسی چیز پہ نہیں ہو ہم کہتے ہیں دونوں سچے ہم کیا کہتے ہیں انہوں نے بھی سچ ہم جو جو حضرت مولانا غلام گاؤں بھی سارے آخر ہیں آج کل کی سیاست دیکھتے ہیں تو بڑے بزرگ یاد آرت ہے وہ بڑے مخل سلوک تھے آج کل کی سیاست میں بڑی ملاوٹیں آ گئی حضرت ہزار فرماتے تھے کہ ہم جب اسمبلی کے اندر جاتے ہیں تو مسلم لیگ اور ریپبلکن پارٹی اس وقت ایک پارٹی تھی کیا ریپبلکن پارٹی پارٹی کی عجیب ہے وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں وہ کہتے تو وہ کہتا ہے تو کتا ہے, ہے وہ کہتا ہے تو بندر ہے میں کہتا ہوں سب سچ کہتے ہیں میں کہتا ہوں سب سچ کہتے کو جھوٹا کے اور کہا نارا نے نئی یہود کسی چیز کے ہم کیا کہتے ہیں دونوں ساتھ کہتے ہیں کہ یہ دونوں پھر کے پڑھتے ہیں کتاب کیا مسئلہ یعنی تورات کے اندر انجیل کی تصدیق ہے کہ انجیل نازل ہوگی علیہ السلام آئیں گے اور انجیل میں کس کی تصدیق ہے وہ کتابیں تو ایک دوسرے کی مصدق ہیں کیا ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کے کیا ہیں مقذب ہیں تقدیر کر رہے ہیں حالانکہ پڑھتے ہیں کتاب کذال کال نوی وہ تو یہود و نصارہ کی بات تھی ادھر مشرقین کے پاس تھا اس کے بعد مشرقین عرب کہتے تھے ہم سب کچھ ہیں کیا کہتے ہم سب کچھ ہیں اور کچھ نہیں ہیں اسی طرح کہا ان لوگوں کے جو نہیں جانتے کہ لایال عمون کے نیچے لکھو مشرقین عرب ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے لا لمون نہیں جانتے اسی طرح کہا ان لوگوں جو نہیں جانتے مصلا کالین ان جیسی بات یا اللہ تعالی عملی فیصلہ کریں گے جا کو مو کے نیچے کا لکھنا ہے عملی فیصلہ میں سمجھاتا ہوں بھائی دنیا کے اندر عملی فیصلہ ہوتا ہے یا استدلالی فیصلہ ادھر دلیلیں ہم دیتے ہیں استدلالی فیصلہ ہوتا ہے کوئی حق پہ آ گیا کوئی بادل پہ کیا کے دن کیا ہوگا آہ جو اہل حق ہیں بہشت میں دوست کی دو میں دلو تو عملی فیصلہ ہو گیا ہے نہیں اللہ عملی فیصلہ کریں گے قیامت کے دن جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں وہ من ازلم شکوہ عام یہ تیسرا شکوہ ہے عام عام اس میں یہودی شامل نسارا بھی شامل مشرقین بھی شامل یہ کیا شکوہ ہے اللہ کی مستدوں سے روکنے کا اور خدا کی مستدوں کو ویران کرنے کا بھائی ادھر بیت المقدس کے اندر ملک شام کے اندر یہ یہودی نسارہ آپس میں لڑتے تھے کیا ان کی جنگ رہتی تھی اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ بیت المقدس کی مسجد اقصا کو کیا کر دیتے ویران کر دیتے لڑائی کے اندر آگے لگا دیتے ویران کر دیتے تھے ادھر مشرقی مکہ یہ صاحب ہے کہ کو مسجد میں نماز پڑھنے دیتے حضور کو کئی دفعہ روکا اس کا بیس نبو جال نے اور آئے تو اللہ بھی ینحا ابدا نظام صلاح قرآن پاک میں ہے یہ تو یہ تیسرا شکوا کیا ہوا اور کون بڑا ظالم ہے اس شاخ سے جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے یہ کہ ذکر کیا جائے بیچ ان کے نام اس کا اللہ کا نام لیا جائے اور کوشش کرتا ہے اس کی ویرانی کے اندر حالانکہ یہ لوگ نہیں لائق واسطے ان کے یہ کہ داخل ہوں مساجد کے اندر مگر ڈرنے والے خدا کی مسجد کے اندر آدمی دلیر ہو کے آئے یا ڈر کے آئے خوف خدا ہو دل کے اندر لاہوں فدن یا خد یہ انجام ہے انجام دارائن دونوں جہانوں کا انجام انجام دارائن واسطے ان کے دنیا میں رسوائی اور واسطے ان کے آخرت کے اندر عذاب ہے بڑا وال اللہ و مغرب تسلی مومنین پہلے کیا تھا جی وہ بڑے ظالم ہیں جو مسجدوں سے روکتے ہیں اب فرمایا اگر تمہیں مسجدوں سے روکا جائے تو پھر کہاں نماز پڑھو گے گھروں میں نماز پڑھو ٹھیک ہے نا آ, گھروں میں نماز پڑھو مساجد سے روکا جائے پھر گھر کے اندر نماز پڑھتے وقت آپ کو قبلے کا کوئی پتہ نہ چلے تو تحری کر لو کیا ہاں کوشش کرو جس طرح تمہاری تاروی ہوا اللہ کی بات ہے پر میں شرقر اللہ تعالیٰ کے مشرق و مغرب ہے یعنی تمام تمام یہ کو دو بڑی جہتوں کا ذکر کیا گیا اور مراد اس سے کیا ہے تمام جیتے یہ آیت اس لیے بھی لائی گئی کہ یہ ای آیت مبدا ہے تاویل قبل کا اس کا آگے تحویل قبلا کی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کو تبدیل کر دیا بیت المقدہ سے کس طرح بحث اللہ کے دا تو فن مشرق مغرب کا مالک اللہ ہے جہاں چاہے تمہیں حکم دے دے اللہ کے لیے مشرق مغرب تمام جیتیں پینماطول جہاں ہی پھیرو تم اپنے منہ اللہ کے حکم سے پسم وج اللہ وہاں اللہ کی بات اللہ کے حکم سے جس طرح بھی منہ کرو گے وہاں اللہ کی ذات ہے اللہ کسی مکان میں مقیل نہیں بے شک اللہ طرح واسن علیم ہے یہ کتنے شکوے آ گئے تھے کتنے آ گئے شکوے تین چوتھا شکوا لکھو شکوہ نمبر چار بھئی قرآن پاک میں جہاں بھی ہے یوں نہیں ہے کہ والد اللہ کیا کہ اللہ نے جنا نہ کتا فض اللہ والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو بنا لیا بنا لیا کا معنی یہی ہے کہ اولاد تو اپنے ماں باپ کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ محبت پیار سے ان کو کیا بنا لیتے ایک قول دوسرا قول بعض جہروں کا وہ بھی تھا کہ حقیقت کیا کہتے تھے بیٹا کہتے تھے دونوں قول حالت خدا کے لیے حقیقت بیٹا کہو تو یہ بھی کہا ہے اللہ اور کیا کہو؟ کہتے ہیں، پیر، نبی، تو آپ نے باپ دادا کی اولاد لیکن خدا کے کہیں ہے ہیں پیار سے اللہ نے ان کو بیٹا بنایا ہے جیسے چاہیں خدا سے منوا لیتے ہیں زبردستی یہ ٹھیک ہے شکوا نمبر چاہ کہتے ہیں، بنا لی اللہ تعالی نے اولاد سبحا نو جواب شکوہ پاک ہے اللہ تعالی آگے جی چار او صاف مختصا پلو مافی سماواد صبح کے بعد چار او صاف مختص آگے چار مختصیں بیان کی گئی یہ کس کے ساتھ خاص ہیں اللہ کے ساتھ کس کے ساتھ جب یہ وسویں اللہ میں پائی جاتی ہیں غیر میں نہیں پائی جاتی ہیں، تو خدا کا کوئی بیٹا بن جاتا ہے دیکھو جی بل اسماواد نمبر ایک وس نمبر ایک بل کے خاص اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ کس میں زمینی میں بھائی جب اللہ مالک ہے ساری دنیا ہے مملو تو مملوک جو ہے مالک کا بیٹا بن سکتا ہے بھئی غلام ہے مملوک اپنے سردار کا بیٹا بنتا ہے سردار کا بیٹا تو سردار کا حصہ دار ہوتا ہے کیا جائیداد کے اندر فرمایا ساری چیزیں اللہ کی مملوک ہیں کل اللہ کان یہ نمبر دو ہے سب کے سب اللہ کے عبادت گزار ہے سب عابد ہیں اللہ کیا ہیں معبود ہیں عابد معبود کا بیٹا نہیں بن سکتا بدی اسم آباد نمبر تین اللہ خالق ہیں باقی سب مخلوق ہیں موجید ہیں بدی کا منع نئے سرے سے پیدا کرنے والے موجے دیں آسمانوں کے زمین کے فیضا کزا مرا یہ نمبر کتنے جی؟ چار جب فیصلہ فرماتے ہیں کسی کام کا تو اس کو فرماتے ہیں ہو جا فا ہوا یقین یکون, یکون اصل میں کیا ہے فا ہوا یکون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو جا فوراً کام ہو جاتا ہے تو کون یکون کا مالک کون ہے یہ چار او صاف اللہ کے ساتھ خاص ہیں غیر میں نہیں پائے جاتے غیر خدا کا نہ بیٹا بن سکتا ہے نہ شریف وکال اللہ, اللہ یا شکوہ نمبر پانچ ہے شکوہ نمبر پانچ یہ عام ہے کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے کیوں نہیں بات کرتا ہمارے ساتھ اللہ پہلے کس نے کہا تھا یہود نے کہا تھا آپ کون وہ شرقین بھی ہوگئے ساتھ تو عام ہوا یا نہیں کہتے ہیں یہ لوگ کہ کیوں نہیں بات کرتا ہمارے ساتھ اللہ تین آیا یا آئے ہمارے پاس کوئی دلیل کہ اعتراض کی دو شک ہیں یا نہیں ایک شک کیا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ بات کرے دوسری شک کیا ہے کچھ دلیل آئے پر میں پہلا سوال تو غلط سوال کی پہلی شک کیا ہے آ, خدا انبیاء سے بات کرتے ہیں ہر ایک کے ساتھ بات نہیں کرتے وہ اہم کانا سوال ہے اور جواب احمد کی احمد سپوت اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں باقی دوسری شک دلیل مانگتے ہو تو حضور کی نبوت کے اوپر ایک دلیل ہے بہت دلائل ہے ایک مانگتے ہو ہم نے بہت دلائل دیا. دیکھو جی تو جواب سوال کی کتنی شکیں تھیں تو اللہ دوسری شک اوتا پہلی شک کا جواب دیا گیا کیونکہ کو اہم کانا سوال تھا کیا اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اے زمان کیا فرمایا؟ قال من اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے مصر کام ان جیسی بات یہود نے کہا تھا لہذا اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے دوسری شیک گئی ہے تشا باد قروب ان کے دل آپس میں مشابہ ہیں جیسے ان کا سوال تھا ایسے ان کا سوال ہے پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ بھی ہے قد یہ کس شک کا جواب ہے شیک سانی کا تم ایک دریل مانتے ہو ہم نے حضور کی صداقت میں بہت سے دلائل نازل کیے تاکہ بیان کی ہم نے دلائل ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں لیکن تم یقین کرنے والے نہیں ہو اناسلا کب حق کے تسلی خاتم علم دیا حضرت آپ مغموم نہ ہو یہ ای ایسے اوٹ پٹان سوال کرتے آپ مغموم نہ ہوں تسلی بے شک بھیجا ہم نے آپ کو ساتھ حق کے بشیر و نذیر بنا کے آپ بشیر کن کے لیے ہیں مومنین کے نذیر کفار کے لیے اور نہ سوال کیے جائیں گے آپ دو اخواروں سے مت کے دن آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ دوزخی کیوں بنے یہ کافر کیوں بنے آپ نے تو دلائل سے سمجھا دیا ہے نا اب اپنا آپ نے ولن ترزان یہود تم بھی خاتم الانبیاء اللہ تعالی اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ یہود و نسارا تم سے کبھی راضی وہ جب حضور سے راضی نہ ہوئے ہم سے راضی ہوں گے سو چاپلوسی کرو تم امریکہ برطانیہ کی یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے ہاں اس وقت راضی ہوں گے کہ تم یہودی بنو کیا تم نشارہ بنو دیکھو مغمبیا اور ہر گردی راضی ہوں گے آپ سے یہودی نے نشارہ جہاں تک تاب ہو تم کے مذہب آپ فرما دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی وہ ہدایت ہے خود اللہ کے نیچے لکھو اسلام اللہ نے جو ہدایت بھیجی ہے وہ کیا ہے تو ہدایت اسلام میں بند ہے یا اور جگہ بھی ہے آج کل ایک تحریک ہے وہ کیا کہتے ہیں دیکھو کو برا نہ کہو یہود کو برا نہ کرو آخر ان کا مذہبی تو آسمانی ہے ایسے حدیث کہتے ہیں نشارہ کو برا نہ کہو آخر ان کا مذہبی کیا ہے آسمانی ہے یہ سارے لائے تھے لیکن قرآن کا کہتا ہے ان حضل حوال اللہ نے جو ہدایت دی ہے وہ بال خدا ضمیر فصل کا ہے اسلام میں ہدایت بند ہے دوسرے مقام میں کہا ہے وہ میں اب تک غیر السلام دین الفلبرا اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا کبھی نہ کہنا کہ یہودیت نصرانیت حق ہے باطل مذہب ہے کیا ہے حق مذہب اسلام ہے بالتباط اور اتباع کی تو نے ان کے خواہشات کی یہود و نصارہ کے مذہب کو مذہب کہا گیا یا خواہشات کہا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کا مذہب اب آسمانی مذہب نہیں رہا وہ خواہشات کا مجبوع ہے کس کا مجبوع ہے تو کی اتباع ہے کس کی اتباع ہے دیکھو صاف لفظ ہیں البتہ اگر اتباع کی تو انہوں نے خواہشات کی بات اس کے کہ آ گیا تیرے پاس یقین کس کا یقین حقانیت اسلام کا علم بان یقین اور یقین کے اس کا حقانیت اسلام کا نہ ہوگا واسطے تیرے اللہ کے مقابلے میں من اللہ منا اللہ کے مقابلے میں کوئی کافس اور نہ مددگار تو بھائی کتنی تمبیر ہے تو یہود و نسارہ کے خواہشات کی کرنی ہے اطباع نہیں کرنی اللہ فرماتے ہیں اگر کی تو پھر میرے ساتھ مقابلہ ہوگا تمہارا باقی یہ بات کہ یہود نہا نہیں مانتے تو نہ مانیں ان میں جو منصف ہیں اہل کتاب جیسے عبداللہ بن سلام ہو گئے حضرت نجاشی ہو گیا انہوں نے مان لیا تھا یا نہیں منصفین تو مانتے ہیں اللہ دینا تہنا کتاب, کتاب دلیل نقلی از منصفین اہل کتاب دلیل نقلی از منصفین اہل کتاب بولو کہ دی ہے ہم نے ان کو کتاب اہر کتاب کے علماء اس حال میں کہ پڑھتے ہیں ان کو حق پڑھنا پڑھتے ہیں اس کتاب کو حق پڑھنا طورات کو صحیح طور پہ پڑھتے ہیں اللہ کا یوم دے یہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کتاب کے بھی اور حضور کے ساتھ بھی سمجھی بات یا نہیں وہ میں قربئی اور جو کفر کرتا ہے ساتھ اس کے قرآن کے ساتھ رزف اللہ قبل خاصر یہی لوگ ہیں تباہ ہونے والے